الحمد اللہ و الحمد اللہ, اللہ, اللہ معزز کرام ایک لمبے عرصے کے بعد اس دور علمیہ سے استفادے کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے لگاتار الحمد ہماری گفتگو یا ہمارے شیخ محترم کی گفتگو باب و ترغیفی مقارم الاخلاق اخلاق کے تعلق چل رہی ہے اور اس پر آپ کی قیمتی کلمات اور آپ کی قیمتی باتیں سننے کا ہم سب لوگوں کو موقع مل رہا ہے کیونکہ وقت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے اس لیے پورے ستمبر کے مہینے کا شیڈول بتا کر کے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں 9 اور 16 ستمبر کو 4.35 سے 5.45 تک سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق یعنی گھنٹہ 10 منٹ اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات سے 8.15 تک یہ درس ہوگا اور 23 اور 30 ستمبر کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ساڑھے بجے سے ساڑھے بجے تک اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات بجے سے لے کر کے آٹھ بجے تک ہوگا وقت بہت کم رہتا ہے اس لئے میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے قدارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے درست کے آغاز فرمائے اللہ تعالی شیخ احفاد فرمائے اور آپ کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے آمین رب العالمین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده <تصفح> ونستعینه ونستغفره رسول کتاب اللہ ویر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قابل احترام وبیلۃ الشيخ مختار احمد مدنی حافظ محکم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر رحم اللہ کی مشہور کتاب بلو المرام میں اس کے آخری حصے جو اخلاق سے متعلق ہے کتاب الجام اخلاق و آداب سے متعلق ایک حصہ آخر کا کتاب الجام اس سے الترغیب و فی مکارم الاخلاق کا باب اچھے اخلاق کی ترغیب کا باب اس میں جو احادیث آئی ہیں جو اچھے اخلاق سے متعلق ہیں کہ ایک مومن کو کن اخلاق سے متصف ہونا چاہیے اس کے کی اخلاق کیسے ہونے چاہیے ان احادیث کا پچھلے کئی دروس سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس کی کچھ حدیثیں ہم آج دیکھیں گے چار حدیثیں اس باب میں رہ گئی ہیں ہم کوشش کریں گے اگر ممکن رہا تو آج ہی انہیں مکمل کریں ورنہ اگلے درس میں انشاءاللہ بچی ہوئی حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے کا باب جو ذکر سے متعلق ہے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے تو آج اس کی پہلی حدیث جو حدیث نمبر سولہ ہے اس باب کی جو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے اس سے پہلی حدیث بھی انہی سے مروی تھی اور یہ حدیث بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حسن القلق اخرجہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے تمہاری اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے مالوں سے خوش کر دو یا لوگوں کو سارے لوگوں کو اپنے مال سے راضی کرو فائدہ پہنچاؤ ولا کے لیے صاحم بست الوج ہی و لیکن اس کے برعکس یا اس کے اس کے بجائے تمہارے لیے یہ ممکن ہے اور تم یہ کر سکتے اور تم کو کرنا چاہیے کہ تم لوگوں سے خوش مزاجی سے ملاقات کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی لوگوں کو مال سے قریب کرنا تمہارے بس میں نہیں لیکن اپنی خوش اخلاقی اور ملاقات کے وقت میں خوش مزاجی کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہو ان کا دل جیت سکتے ہو تو یہ اس حدیث کا معنی ہے فرماتے ہیں کہ اخرجہ ابویالہ و سہو الحاکم اس حدیث کو ابویالہ نے اور اسی روایت کیا ہے اور امام الحاکم نے اسے صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے اس حدیث پر اہل علم نے کلام کیا ہے اس میں اکراوی کے اوپر گفتگو کی ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن علماء نے کہا کہ اس حدیث کا معنی صحیح ہے اسی لیے شیخ ابن فیمین رحم اللہ فرماتے ہیں وما اجدر حدیث <تصحیح> یہ حدیث بہت لائق ہے کہ اس کی تصحیح کی جائے ان کملا تصاون سب اموال حادی <تصحیح> یعنی سارے لوگوں کو تم اپنے مال سے جیت نہیں سکتے راضی نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے فتح دل جلال یہ بات انہوں نے کہی ہے شہ حبداللہ الفوزان بھی کہتے ہیں لہو تُعیدو اس حدیث کے کئی شواہد ہیں اس حدیث کے یعنی تو عید ہو جو اس کے معنی کی تعید کرتے ہیں کہ یہ جو بات حدیث میں آئی ہے اگرچہ سنت کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے لیکن جو بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے مال سے سارے لوگوں کو جیت نہیں سکتے ہاں اپنے اخلاق کے ذریعے سے تم سارے لوگوں کو قریب کر سکتے ہو یعنی جتنی وسعت مال کی ہے اس سے کئی زیادہ اخلاق کی ہے مال کم پڑ جائے گا لیکن اخلاق کے ذریعے سے انسان مال سے بھی زیادہ لوگوں کو قریب کر سکتا ہے منحط اللہ میں یہ بات انہوں نے کہی کہ اس حدیث کے کئی شواہد اور اس کے معنی کی تائید کرتے ہیں علّام سنانی کہتے ہیں کہ ای لا يتم شمول الناس المال الناس المال کہتے ہیں کہ تم منفیت پہنچانے کے اعتبار سے سارے لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے اپنے مال کے نفع پہنچانے میں کیوں اس لیے کہ تمہارا مال کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں فہوا غیر مقدور البشر کہتے ہیں کہ یہ انسان کے کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ سارے لوگوں تک اس کے مال کا نفع پہنچے اور اس کی وجہ سے وہ قریب ہوتا ہاں وَطَ... لیکن تمہارے بس میں ہے کہ تم انہیں قریب کر سکتے ہو اپنی خوش مزاجی سے بست الوج ہی وہ کہ انسان خوش مزاج ہو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو سمٹا ہوا نہیں ہو ایک دم سکڑا ہوا نہیں ہو جیسے غصے میں نا میں اور ٹینشن میں ہوتا ہے بلکہ کھلا ہوا چہرہ ہو لوگوں سے ملتے وقت میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوش مزاجی سے ان سے ملا جائے ولیم الجان بھی وقف دلجنا اور انسان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے اور توازوں کے ساتھ ان کے ساتھ اگر سلوک کرتا ہے وہ نہ میدالک اور اس طرح سے اور بھی باتیں ہیں جو خوش اخلاقی کی ہیں مما یج لباب بینکم بینکم یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے آپس میں تمہارے درمیان محبت حاصل ہو سکتی ہے پیدا ہو سکتی ہے سب السلام یہ بات اس حدیث کے تحت علامہ وسلم رحم اللہ نے کہی ہے یعنی تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ تم سارے لوگوں کو خوش کر سکو بلکہ انسان اگر کسی کی ضرورت کی بقدر بھی دے دے تو اس کی چاہت کی بقدر نہیں دے سکتا ہے تو اتنا مال تمہارے پاس نہیں کہ تمہارے مال سے سارے خوش ہو جائے ہاں لیکن اخلاق تمہارے اگر اچھے ہیں اور تم لوگوں سے خوش مزاجی سے ملتے ہو اور ان کو اپنے اخلاق سے قریب کرتے ہو دل جیتتے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو یہ سارے لوگوں تک تمہاری چیز پہنچ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ تم یہ کر سکتے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے مال خرچ کرنے سے دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا لیکن اخلاق کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے اخلاق برتتے برتتے اخلاق ختم ہو گیا اب میرے پاس باقی لوگوں کے لیے اخلاق نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اخلاق برتتے برتتے انسان مزید اور اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور ماہر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں تو مال کم ہوگا اخلاق کم نہیں ہوتا یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ لاکن بست الوج ہی وہ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بست الوجھ چہرے کا کشادہ ہونا کشادہ پیشانی سے ملنا کشادہ چہرے کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملنا لوگوں سے یعنی خوش مزاجی کے ساتھ ملنا اور اس کے بعد حسن القلوق کو بھی بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے تم پیش آؤ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں سے خوش مزاجی سے ملنا یہ اچھے اخلاق ہی میں داخل ہے لیکن دونوں کو الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وہ آتف حوصن القلوقی اعلی بست الوجی کہتے میں کہ یہاں پر جو ترتیب حدیث میں ہے کہ اچھے یعنی خوش مزاجی اور اچھا اخلاق تو ان دونوں کی جو ترتیب رکھی گئی حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں کہتے یہ آک فلام خاص ہے یعنی پہلے خاص بیان کیا جائے اس کے بعد عام پہلے جز کو بیان کیا جائے پھر کل تو اس اعتبار سے پورے اخلاق میں سے خوش مزاجی بھی ایک اچھے اخلاق والی ہی چیز ہے لیکن پہلے خاص کو ذکر کیا جو خصوصی چیز ہے جو جس کا زیادہ اثر ہوتا ہے لوگوں پر جیسے مطلب پہلی ملاقات کسی سے آپ کی ہو رہی ہے اور وہ آپ سے اس طرح سے ملے اور ٹھیک سے بات ہی نہ کرے چہرہ سکڑا ہوا ہو اور غصے میں ہو اور کیا ہے اس طرح سے بات کرے وہ زندگی بھر آپ کو یاد رہتا ہے یا اسی طرح سے آپ چاہے کسی کے ساتھ احسان کریں لیکن آپ بدتمیزی سے پیش آئیں اس کے ساتھ میں سختی سے پیش آئیں تو آپ کا اچھا احسان اور آپ کی آتا وغیرہ سب کے باوجود آپ کا اس سے ٹھیک سے نہ ملنا اس کے دل کو چوٹ پہنچاتا ہے بس نہ بہترین سے بہترین چیز کسی کو دیں اور بالکل غصے سے اس سے بات کریں وہ چیز اس کے سامنے رکھ دیں کھاؤ اس طرح سے کوئی کھانے کی چیز پیش کریں تو مہنگی چیز کیوں نہ ہو لیکن اس کی حلق سے نیچے نہیں اترے گی کیوں اس لیے کہ آپ نے ملاقات اس سے ٹھیک سے نہیں کی چاہے آپ نے احسان اس پر بہت بڑا کیا تو یاد رکھیں کہ باقی اخلاق اپنی جگہ ہیں احسانات اپنی جگہ ہیں لیکن لوگوں سے اچھے مزاج سے ملنا ملاقات کے وقت میں خوش خوش ملنا یہ بہت اہم چیز ہے ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملنا یہ بہت اچھی چیز ہے بقیہ چیزیں اخلاق والی احسان والی اپنی جگہ ہے لیکن یہ ایک چیز ہے جو کسی شخصیت کا تعارف ہوتی ہے کہ آپ کسی سے جس ح... جس اعتبار سے ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے جس طرح سے خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں اس کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس کے دل میں آپ کی ویسی ہی تصویر ہوتی ہے اس کے دل میں آپ کی وہی سی تصویر ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں اچھا اخلاق کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے اچھا اخلاق کو سمجھایا تو کہا کہ انه راوی کہتے ہیں کہ انه وصف حسن الخلق فقال وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى اچھا اخلاق تین چیزیں ہیں خوش مزاجی سے لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کے اوپر بھلائی کو خرچ کرنا نفع بخش ان کو عطا کرنا اور وقف کف اپنی تکلیف کو ان سے روک کے رکھنا تکلیف نہیں پہنچانا تو امام ترمیدی نے اس کو اپنی سنن میں یا اپنی جام میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2005 پانچ کے ضمن میں تو اچھا اخلاق ہے کیا خوش مزاجی احسان اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا یہ تین چیزیں جو ہیں خوش مزاجی ہے یہ اچھا اخلاق ہے تو ان میں سے ایک چیز اچھے طور پر ملنا بھی ہے جو اسی کا جز ہے لیکن خاص طور سے اس کو حدیث میں ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت مزید واضح ہو اللہ رب العالمین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے آپ کی نرم مزاجی اور خوش کلامی کو ذکر کیا ہے اور بتایا کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہوتا اگر آپ میں نرمی نہیں ہوتی اور آپ خوش کلام نہیں ہوتے سخت کلام ہوتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں معلوما کہ ایک انسان نرم مزاج ہو اور اچھی طرح سے بات کرنے والا ہو لوگوں کا اکرام رکھ کر ان کا دل نہیں دکھاتا ہو ان کا دل جیتتا ہو ہمدردی کی بات کرتا ہو تو لوگ ایسے انسان سے قریب ہو جاتے ہیں چاہے وہ مادی فائدہ ان کو نہ پہنچائے اللہ تعالی فرماتا فبیمہ رحمت اللہ <تَلَغًا> یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے یا یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو لوگوں کے لیے آپ نرم بنا دیے گئے ہو. وَلَوْكُن تفضن القلب لن من حولك اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں فافان ہوم لہٰذا آپ انہیں معاف کرتے رہیے لهم اور خود ہی معاف نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کی دعا ان کے لیے مفرت کی دعا کریں استفار کریں وشابرہم فی الامر اور دینی معاملات میں انہیں مشورے میں شریک بھی کیجئے ان سے مشورہ کیجئے تو آل امران سورہ آل امران آیت نمبر 169 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر عام سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے اور یہ رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیئے گئے ہو لنتلہم آپ نرم بنا دیے گا معلومات کہ یہ اللہ کا احسان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی طور پر اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے تو کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ لوگ اس سے قریب ہوں تو ضروری نہیں کہ بہت مالدار ہو مالدار سے تو ویسے بھی لوگ قریب ہو جاتے ہیں لیکن دلوں سے نہیں اپنی حاجات کی وجہ سے دل سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب آئے آپ سے تعلق اس کا ہو اور امت میں اتحاد پیدا ہو مادی فائدے کے لیے نہیں اس لیے کہ لوگ آپس میں جڑے رہیں اگر آپ ہر انسان مسلمان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے جڑے رہیں اور آپس میں ماحول اچھا بنا رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو نرم کرے لیکن زبان کی نرمی کہاں سے آتی ہے دل کی نرمی سے اگر دل نرم ہوگا لوگوں کی ہمدردی ہوگی لوگوں کے مسائل کا خیال رہے گا کہ لوگ کتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کی اپنی اپنی زندگی میں کتنے مسائل ہیں اگر اس کا استہوار دل میں ہوگا اور اس کے لیے ہمدردی ہوگی تو بات کرتے وقت نرمی اپنے آپ آئے گی آپ دیکھیں کسی سے آپ کو ہمدردی ہوتی ہے اس کے دکھ کا احساس ہوتا ہے آپ اس سے سختی سے بات کرتے نہیں آپ اسے نرمی سے بات کرتے لہذا دل کی نرمی زبان کی نرمی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کا مزاج بناتی ہے ان سے اچھے سے پیش آنے کا مزاج بناتی ہے اصل یہاں ہے اصل دل نرم ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ بات ہم نے دیکھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت خوش مزاجی کی فضیلت بیان کی اور آپ نے اس کو ایک بہت ہی اونچی نیکی قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مسلم نے کتاب البر و میں اس کو کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار چھبیس چھبیس چھبیس یاد رہے گا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا کسی بھلے کام کو حقیر مت سمجھنا چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملاقات کرو یعنی کوئی آدمی میں یہ کوئی نیکی ہے وہ تو سب ہی کرتے ہیں کہا کہ نہیں اس کو چھوٹا مت سمجھو اثر کے اعتبار سے اجر کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے یہ چھوٹا نہیں ہے. اثر کے اعتبار سے بھی چھوٹا نہیں ہے کہ جس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں اس پر اثر کیا پڑتا ہے اچھا اثر پڑتا ہے آپ اس میں محبت بڑھتی ہے رشتے مضبوط ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لوگ قریب ہوتے ہیں اس کا اثر اچھا ہے اور اجر بھی اس کا کم نہیں ہے مسلمان کے ساتھ میں یعنی اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا ولا تحقر نش امین المعروف کسی نیکی میں نیکیوں میں سے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا حقیق مت سمجنا وان تكلم اقاكا وانت منبسط اليه وجهك اس اعتبار سے چاہے ہوئے یہ نہیں کہ کیوں نہ ہو کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے بات کریں اس اس طرح پر کہ تیرا چہرہ بالکل خوش خوشادہ ہو یعنی کھلے چہرے کے ساتھ خوش خوش اس سے ملاقات کریں ان ذلك من المعروف یہ نیکیوں ہی میں سے ہے۔ عادتن انسان کرتا ہے لیکن نیت اگر اس کی اس اعتبار سے ہو کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور ایک مسلمان سے ایسے ہی پیش آنا چاہیے وہ نیت بنا کر اچھے اخلاق کی نیت کرتے ہوئے اس سے ملاقات اس طرح سے کرے تو یہ بہت بڑی نیکی اس کے لیے شمار ہو سکتی ہے امام ابو نے اسے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 7309 حدیث صحیح ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق ایسا ہی تھا صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جز کہتے ہیں ماردن اکثر صلی اللہ علیہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبتوں سے مصائب سے گزرتے تھے مشرقین کی سازشیں دشمنیاں جھگڑے اور جنگیں منافقین کی سازشیں داخلی اور پھر یہود و نصارہ ان کی مزید ان کے فتنے پھر معاشی مسائل گھر کے اتنی بیویاں اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا پھر اللہ کی عبادت کا اہتمام مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام اور پھر اس طرح سے لوگوں کے جھگڑے اور اس طرح کے مسائل جو بھی ہیں کہیں آپس میں اختلاف ہو رہا اس کو حل کرنا افراد کے درمیان قبیلوں کے درمیان پھر اتنی ساری چیزیں دین کے اعتبار سے جو بھی تقاضے ان کو پورا کرنا لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹریٹ نہیں ہوتے تھے آپ میں جھنجھاٹ پیدا نہیں ہوتی تھی آپ خوش مزاج انسان تھے کیوں اس لیے کہ آپ بامقص زندگی جیتے تھے اور آپ کے اندر زہد و کنات تھی چاہت انسان کے اندر جلد اور چڑچڑا پیدا کر دیتی بہت چاہت بہت چیزوں کی چاہت جب ہوتی ہے تو انسان وہ نہیں پاتا ہے تو چٹ پٹا جاتا ہے لیکن اگر آخرت سے انسان کی امیدیں بندی ہوں اور اللہ تعالی کے دیکھنے کا استہوار ہو اور لوگوں پر دل میں شفقت ہو تو ایسے انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو امام نے میں اس کو روایت کیا ہے, ہے قیص ابن جریر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ سے اولجل نہیں رہے یا کبھی آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کیا مجھے مجھ سے کبھی ملنے سے انکار نہیں کیا مجھ سے احتجاب کبھی نہیں کیا آنے دیا جب بھی میں نے اجازت چاہیے آپ کے گھر میں جانے کی مجھے اجازت دی یہ مانا نہیں کہ ہر وقت میں آپ کے ساتھ رہتا تھا گھر میں باہر ہر جگہ یہ مانا نہیں ہے بلکہ آپ سے میں نے جب بھی اجازت چاہی آپ نے مجھے آنے کی اجازت دی میں ہجر ہوں یا اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس, عباس القرطبی وغیرہ نے بات اس میں کہی ہے تو امام البخاری نے اس کو روایت کیا کہا کہ ما حجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب سے میں اسلام لایا کبھی مجھ سے ملنے سے اپنی انکار نہیں کیا وَلَا رَآٰنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْحِينَ اور کبھی ایسا نہیں ہوا جب بھی آپ نے مجھ کو دیکھا فورن مجھے دیکھتی آپ مسکرا دی ہے یعنی ملاقات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے معلومہ کہ یہ جو نیکی ہے خصوصی طور پر اس وقت ہے جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو جب ملاقات ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں, کسی کو ملاقات اس طرح سے کر رہے ہیں تو کیا سوچے گا اس پہ پہلا امپریشن ہی غلط پڑ گیا آپ کا لیکن آپ خوشی سے ملے چاہے آپ کتنی بڑے کیوں نہ ہو اور وہ چاہے ظاہری اعتبار سے کتنا ہی دنیوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن آپ اس سے ملتے وقت کیسے ہیں خیریت سے ہیں اچھے سے ملے اس سے آپ تو اس کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے کتنا بڑا مالدار انسان ہے اتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا فلاں ہے سیاست ہیں لیکن میں ایک عام انسان میں جا کے ملا تو مجھ سے دو کتنے اچھے سے ملے وہ زندگی اس لمحے کو یاد رکھتا ہے تو آپ اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ لوگوں پر آپ ایسا اثر ڈالیں کہ وہ دین سے جڑ جائے وہ اچھے انسان بنے ان کے اندر بھی توازو ہو کتنے بڑے ہو کے دیکھو ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے اکڑ نہیں ہے تو مجھ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو میرے اندر کیوں اکڑ ہو تو اس کے اوپر یہ اثر پڑے گا یہ نہیں کہ وہ آپ کی عزت کرنے لگ جائے آپ کی خدمت کرنے لگ جائے یہ نہیں ذاتی غرض سے نہیں ایک اونچے مقصد کے لیے ایک اونچے مقصد کے لیے ایک اونچا انسان لوگوں کو کبھی نیچا نہیں دکھاتا ہے وہ الٹا ان کو کیا کرتا ہے ان کو حوصلہ دیکھے ان کو عزت دیکھے اوپر کرتا ہے تو یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ آپ جب بھی ملاقات کرتے مسکرا دیتے ہیں دنیا بھر کے ٹینشن آپ کو ہوں گے لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے جب ملاقات کرتے تو اچھے اخلاق سے خوش مزاجی سے پیش آتے یہی ادب ہے ملاقات کا امام البخاری نے مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3822 اور امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 2475 پر اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں تو یہ جو حدیثیں ہیں ہم نے دیکھی اس باب میں اے اے اس حدیث کے ذمن میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور لوگوں سے ملاقات کرے تو اچھے طور پر ملاقات کرے مال سے جیتنا سارے لوگوں کو مشکل ہے اتنا مال کسی کے بھی پاس نہیں ہے حکومت کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب کرے اس سے اخلاق کم نہیں ہوتے لیکن لوگ چاہنے والے قریب بڑھ جاتے ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ خوش مزاجی سے ملنا یہ بہت اونچی نیکی ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور یہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر سترہ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرآت المؤمن مرآة المؤمن اخرجه ابو داوود با اسناد حسن ابن حجر علملا فرماتے ہیں کہ اور انہی سے روایت ہے انہی سے کون ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور انہی سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآة المؤمن مؤمن کا آئینہ ہے اخرج ابو ابوداؤد بسنا دن حسن اس حدیث کو امام ابو داود نے حسن سنت کے ساتھ میں روایت کیا ہے یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے المؤمن مرآت المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے مکمل متن حدیث کا کیا ہے ابن حجر نے یہاں پر بس اتنا ٹکڑا ذکر کیا ہے اور اس کے دونوں پہلو جس کو آگے ہم دیکھیں گے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے پوری حدیث اس طرح سے المن المؤمن مؤمن ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے آئینے کی طرح ہے والمؤمن اق المؤمن اور ایک مؤمن دوسرے مومن کا بھائی ہے یا کف علیہ وچاہو یحو من ورائہ کس اعتبار سے کہا کہ اس کی جو بھی مال و متا اس کا کچھ ہے اس کی چیز ہے چاہے وہ عزت ہو یا مال ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت اس سے یعنی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور وہ تو اور اس کی غیر موجود گیبی بھی اس کا احاطہ کرتا ہے یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے مال کی اس کی جان کی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی خبر گیری کرتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے تو ایک مومن مومن کا بھائی ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے امام ابو نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے سید جامع صغیر حدیث, نمبر حدیث حسن ہے اسی معنی میں ایک اثر ابو رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آیا ہے جس میں اور زیادہ اس کے معنی واضح ہوتے ہیں کہ مومن کا آئینہ کا مطلب کیا فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ المین المین مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے ادارہ آفی ہا آئی بن ہو یہ اصل معنی ہے مراد ہے جو آئینے کے کی تمثیل یا اس کی مثال دینے کی مسلحت کیا ہے کا ادارہ آئی بن اسلحہ ہو کہ مومن جب آئینے میں اپنا ایب دیکھتا ہے تو اسے اس اپنی اصلاح کر لیتا ہے فیح میں اشارہ آئینے کی طرف ہے ادارہ آفی ہائی بن جب وہ اس میں یعنی آئینے میں کوئی ایپ دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے تو آئینے میں اپنا ایپ دکھائی دیتا ہے تو اب یہاں پر دونوں اعتبار سے بات بیان کی گئی امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو پر اور اس کی صنعت حسن ہے یہاں پر دونوں طرف سے بات ہے ایک آئینے کے بھی بارے میں ہے اور دوسرا آئینے سے فائدہ اٹھانے والے کے بارے میں جو آئینے میں اپنا ایپ دیکھے تو ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے آئینے کا فائدہ کیا ہے آدمی اپنی زینت اور اپنے ایب کو جاننے کے لیے آئنا دیکھتا ہے بھائی کنگے کرنا ہے زینت اختیار کرنا ہے آئینے میں دیکھو ٹھیک سے ہوا کہ نہیں ہاں ہو گیا خواتین اور زیادہ قریب ہوتی ہے آئینے سے ٹھیک ہے اور کہیں ایب تو نہیں ہے یعنی چہرے پر کہیں داغ تو نہیں ہے تو فوراً آدمی ج... آئینے کو دیکھتا ہے تو اپنا عیب اس میں دیکھتا ہے تو اس اعتبار سے آئینہ زینت اور اسی طرح سے عیب کے معلوم کرنے کے لیے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح سے ایک مومن کے لیے دوسرا مومن ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو اپنی خوبی اور اپنی کمی معلوم ہوتی ہے ملا علی القاری کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں معی یعنی مومن مومن کے لیے ہے ایک ایسا ذریعہ ہے ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے کہ انسان اپنے یعنی اپنے بھائی کے اس کی خوبیاں اور اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے دکھاتا ہے اس کو لیکن بے نہ ہو نہ ہو لیکن کہتے ہیں یہ بس اس کے اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے آگ اس پہ تفصیل ہم دیکھیں گے فن نسیح تفی المل فی اس لیے کہ سارے لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی غلطی پر ٹوکنا لوگوں کے درمیان اس کی فضیحت ہوتی ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے اس کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے وہ من دن ہوخی یا راہ نفسی اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے یعنی ہو یارامین عقی ہمالا یا راہمن نفسی آدمی خود اپنے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے اپنے ایوب کو نہیں دیکھ پاتا ہے ہاں اس کا بھائی اس کو اس کا تعارف کراتا ہے کہ کمی ہے اپنے بارے میں جو انسان خود نہیں دیکھ پاتا ہے اس کے بھائی کے ذریعے سے اس کو اپنی کمیاں اور اپنی باتیں معلوم ہوتی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے تو اپنے آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے آئینے میں دیکھنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے تو خود نہیں دیکھ سکتے آئینہ ہم کو دکھاتا ہے آئینے کے بغیر ہم نہیں جان سکتے اپنی کمیوں کو کم آئی اور سم فلم آتی ماں ہوا مختف ہی فیح کہ جیسے کہ آئنی میں انسان سے جو خود سے جو چیزیں چھپی رہ جا ہاتھ پاؤں میں جو ایب ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں آئنا چھپی ہوئی تھی, اس اپنے ایوب کو دیکھتا ہے کہ پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اپنے بھائی کے ان عیوب کو بتانے سے کہ اس کا بھائی جب اس کو بتاتا تیرے اندر یہ کمی ہے تب اس کو معلوم پڑتا ہے وہ خود سے نہیں جان سکتا اپنی کمیوں کو کماخل بن نوت کہتے ویسے ہی جیسے انسان اپنے چہرے کے اندر جو بھی کمی کو تاہی خلل ہے زینت کا ہو یا کسی بھی اعتبار سے تو اس خلل کو اس کمی کو جان پاتا ہے آئینے میں دیکھ کر ہی یہ بات مرقات میں جو شرح مر... مشکات کی شرح ہے اس میں ملا علی القاری نے اس بات کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 4985 کے ضمن میں آئینے کی خوبی کیا ہے نمبر ایک آئینہ جب بھی آپ آئینے سے مطالبہ کریں وہ آپ کو آپ کی تصویر دکھاتا ہے یہ کہ آپ بس میں تھک گیا بار بار کیوں دیکھ رہا ہے کبھی نہیں کرتا ایسا تو آپ اپنے بھائی سے جب بھی کہیں ذرا میرے بارے میں کچھ بتاؤ میرے اندر کوئی کمی ہے تو وہ آپ کو آپ کی کمی ب... یا بتائے گا یا آپ کے اندر کوئی بات ہے جو اصلاح طلب ہے آپ کو بتاتا ہے تو آپ کا مطالبہ کرنے پر وہ انکار نہیں کرتا بلکہ آپ کو ضرور بتاتا ہے کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے تو جیسے آئینہ کبھی انکار نہیں کرتا بس اب بہت ہو گیا میں نہیں آئینہ نہیں کرتا ایسا اسی طرح سے ایک مسلمان بھی اپنے بھائی کی ضرورت پر نصیحت جب بھی وہ طلب کرتا ہے چاہے وہ دین کے معاملات میں ہو دنیا کے معاملات میں ہو وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کو نصیحت کرتا ہے نمبر دو آئینہ ایک انسان خوبصورت ہے یا نہیں ہے آئینہ بڑا جڑا کہ بہت خوبصورت بنا کے اس کو نہیں بتاتا ہے. جتنا وہ خوبصورت ہے جیسا وہ ہے, اس کو بتاتا ہے. اسی طرح سے آئینہ جو ہے حق بولتا ہے اسی طرح سے ایک مسلمان مسلمان کی یعنی کے بارے میں غلو نہیں کرتا ہے وہ اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرتا ہے حدیث میں اس سے منع بھی کیا گیا ہے بلکہ وہ جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے بڑا چڑھا کے اس میں اس کی مداہنت نہیں کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر چہرے پر ایب ہو داغ لگا ہوا ہو اور آئینہ وہ سارے داغ غائب کر کے اس کو دکھا رہا ہو تو کہ چلو ماشاءاللہ کچھ پرابلم نہیں اور باہر جا کر لوگوں میں بےزتی ہو گئی آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے اگر کوئی کمی ہے آئینہ بتاتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے دیکھیں آپ تو ٹھیک ہیں آپ دیکھیے کوئی دوست ایسا آپ کچھ میرے چہرے پہ کہیں کچھ لگا تو نہیں نا گیا نہیں نہیں آپ کو خوش کرنے کے لئے اور پھر آپ باہر جا رہے ہیں آفس میں جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان مسجد میں جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہیں آپ کو آپ ایسے دوست کو پسند نہیں کریں گے تو بتا دیتا تو سارے لوگ ہستے نہیں لیکن کہنا میں تیرا دل رکھنے کے لیے نہیں بتایا کہ ایسا کیا فائدہ سارے لوگوں میں فضیحت ہو گئی میری سارے لوگوں میں بےزت ہو گیا میں ہنس رہے سب لوگ مجھ پر تو بتا دیتا تو یہ نہیں ہوتا آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ اس سے چھپا لے اگر کوئی چیز ہے تو ضرور بتاتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے اور ایب ہونے کے باوجود اس کو نہیں ہے ایسا نہیں بتاتا ہے جب مطالبہ کرتا ہے بتاتا ہے اس کو تاکہ اس کی اصلاح ہو تاکہ وہ بہتر بنے نمبر تین آئینہ غلطی سے بڑا کے نہیں بتاتا تو ایک دھبا ہے اس کو چار پانچ دھبے زبردستی کے لگا دیے چلو پوچھ رہا ہے تو پانچ غلطیاں بتاتا ہوں ایک ہی بجائے نہیں آئینہ کسی کی غلطی بتانے میں جتنی غلطی ہیں اتنی ہی بتاتا ہے بڑا چڑھا کے نہیں بولتا ہے اسی طرح سے ایک مومن جب دوسرے مومن سے نصیحت چاہتا ہے اور اپنی غلطیاں اپنی کمیوں پر اس سے اطلاع چاہتا ہے تو وہ غلو نہیں کرتا ہے وہ بڑا چڑھا کے اس کی غلطیاں نہیں بولتا ہے اس پر جھوٹی توہمتیں نہیں لگاتا ہے اپنے دل سے اپنے گمان سے اپنی بدگمانیوں کو حقائق بنا کر پیش نہیں کرتا ہے بلکہ وہ باقی جو حقیقت ہے اس کو اتنا ہی بیان کرتا ہے کہ بھائی تمہاری یہاں غلطی ہے یا تم کو اس میں بہتر بننے کی ضرورت ہے یعنی کہ زبردستی اس کے یعنی سر پر غلطیاں تھوپ دے جو اس کی عقل میں اس کے گمان میں ہے نہیں وہ حقیقت پسند ہوتا ہے آئینہ ایسا نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسے دکھتے ہیں اس لیے وہ اپنی تصویر اپنے حساب سے بتا رہا ہے کبھی نہیں کرتا ہے آپ جیسے ہیں ویسا ہی وہ بتائے گا نہ کمی نہ زیادتی نمبر چار کے سامنے بولتا ہے یہ نہیں کہ آپ کی تصویر ویسی باقی رہے گی اور دوسرے آئیں گے تو بھی ان کو آپ کی تصویر دکھائے گا نہیں آپ سے آپ کی بات بیان کرتا ہے دوسرا اس اس اس کے سامنے آئے گا, اس سے اس کی بات بیان کرتا ہے. آئنا ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کے اویوب دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگے جب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہے آپ ہٹ گئے آپ کی بات ختم ہو گئی دوسرے آنے والوں کو آپ کے عیوب نہیں دکھاتا ہے تو اسی طرح سے ایک مومن دوسرا مومن جو ہوتا ہے اس کی کمیوں پر جو نصیحت اس کو کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کی ذاتی زندگی کی باتیں ہیں اور اس کے عیوب جو اس کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ کمیاں کوتاہیاں جو بھی اس نے کہی ہیں کہ سارے گاؤں میں بھی بیان کرنے لگے ذاتی طور پر کسی نے آپ سے مشورہ کیا کہ بھائی میرے اندر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا میں کیا کروں صحیح ہے کیا میں نے کہ غلط کیا بیوی کا معاملہ ہو بچوں کا معاملہ ہو رشتہ داروں کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو ذاتی زندگی میں کچھ گنا کی بات ہو میں ایسا ہو گیا میرا کیا کروں میں میری کچھ نصیحت کرو نصیحت تو کی اس کے بعد بھی جو بھی آ رہا معلوم بنا کا کیا ہوا مجھے آیا تھا بات کیا اور ایسے ایسے غلطی اس سے ہوئی آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے آپ کی بات آپ تک رکھتا ہے آپ کو بتاتا ہے یہ نہیں کہ آپ کا پروسیس کر رہا ہے آپ کی تصویر اور آپ جانے کے بعد کسی اور کو تصویر آپ کی دکھائے نہیں کرتا ایسا بلکہ آپ کی بات آپ کو بتاتا ہے دوسروں سے نہیں تو یہ آئینے سے تشویش دینے میں آپ دیکھیں گے اتنی عمدہ تعبیر ہے یہاں پر کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے نصیحت کرنے کے اعتبار سے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے ایک مومن کو نصیحت ماننے کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے بھائی آئنی نے آپ کو دکھا دیا آپ جیسے بھی دکھ رہے ہیں آپ کو دکھایا اور آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ کیا آئینہ پڑیں گے کیوں ایسا دکھایا مجھ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آئینہ نصیت آپ کو اگر کرے آئینہ آپ کی ضرورت آپ کو دکھا دے تو اس کے بعد آپ کو آئنی پہ غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے تو دوسرا پہلو یہ بھی ہے اس لیے کہ کی کیا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہیں وہ تیرے لیے آئینہ ہے ادارہ جب یہ آئنے میں اپنا ایپ دیکھتا ہے تو اس ایپ کی اصلاح کرتا آئینے کی نہیں یہ آئینہ بہت غلط ہے میں اس میں صحیح نہیں دکھ رہا ایسا کرتا ہے نہیں آئنا خراب ہے میں ٹھیک نہیں دکھ رہا اس کے اندر تو آئینے پر توہمت نہیں لگاتا ہے آئینے کو برا نہیں کہتا ہے آئینے کو توڑتا پھوڑتا نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس کا بھی کام کیا ہونا چاہیے جو صلاح چاہے جو مشورہ چاہے جو اصلاح چاہے جو نصیحت چاہے جب وہ نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس میں بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ آئینے کا دشمن نہ بن جائے کیوں نے سچائی بتایا کیوں نے میرا بتایا مجھ کو تو اس سے غصہ نہ ہو اس سے ناراض نہ ہو کوئی آدمی آئینے پر غصہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب کوئی آپ کی اصلاح کرے مومن تو اس پر غصہ ہو جاتا ہے تو اس کو آئینے کی طرح سمجھنا چاہیے اور آئینے کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو واقعی ایک اچھے اخلاق والی بات ہے کہ مومن دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اور جب اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے اس کے لیے دوسرا آئینہ ہو جاتا ہے تو وہ اس نصیحت کو کیا کرتا ہے قبول کر لیتا ہے ہاں لیکن اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جو نصیحت ہو یہ جو ایب کا ظاہر کرنا ہو یہ خیر کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا ایب اس کے سامنے بتایا جائے کہ جیسے کسی میں کوئی کمی ہے اب اس کے سامنے اس کو بتایا جائے کہ تم ایسا اور مقصود کیا اس میں کہ کسی طرح سے اس کو ہم ضلیل کر دیں ٹھیک ہے آپ بہت زبردست ہے لیکن یہ کمی آپ کے اندر ہے کیوں یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں کیسا اس کو ریاکشن ہوتا ہے اس کی کمی بتائیں گے تو کیسا برا لگتا ہے وہ شرمندہ ہو گیا ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی ایک زمانہ تھا یا فلاں وقت میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس کی غلطی یاد دلا کے یا اس کی غلطی دکھا کر اس کے بارے میں اس کو ذلیل کیا جائے اس کا دل دکھایا جائے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اصلاح کرنے کے لیے ایوب کسی کی کمی کو تا بتانا اچھی بات ہے مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے علامہ ماوردی رحم اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب ادب الدین و دنیا میں صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پر کہتے ہیں کہ یہ وکیل علی بالفقمہ بعض حکمہ سے حکماء حکیم حکم کی جمع حکیم سمجھدار انسان وائز مین عقلمند انسان بعض حکمہ میں سے کسی حکیم شخص سے کہا گیا اتو انت کا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم سے تمہارے عیب بیان کیے جائیں تم کو تمہارے عیوب کا ہدیہ دیا جائے کوئی آدمی آ کر تمہارے عیوب تم کو بتائے ایز اے انہوں نے کہا نام من سے ہاں لیکن ایسے انسان کی طرف سے ہونا چاہیے جو خیر خواہ بھلا چاہنے والا یہ نہیں کہ کوئی آگے ہم کو ہمارے اویوب بتا اور بے عزت کرنے لگ جائے ایسی انسان کی بات اثر نہیں کرتی ہے اس کی نیت کی گندگی کی وجہ سے اس کی نصیحت بھی ضائع ہو جاتی ہے اور بجائے اصلاح کے ضد پیدا ہوتی ہے اور بجائے محبت کے اور احسان مندی اور شکر کے گزاری کے نفرت پیدا ہوتی ہے تو اصلاح کرنے والے کو اصلاح میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خیر خواہی ہو کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو اس کو نیچا دکھانا نہ ہو اس کو چب ہو کر اس سے لذت اٹھانا نہ ہو یہ بہت گندی لذت ہے جو بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کوئی مثال کے کی وہ آیت غلط بتا ہے. کیا غلط بتایا بعض اوقات اس کو خود معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ آئے دو جگہ آئی ہے اور یہاں ایسی ہے اور وہاں تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے لیکن اس کو ایک ہی مقام معلوم ہوتا ہے لیکن چاہتا کیا ہے چاہتا یہ کہ چار لوگوں کے درمیان لوگ عالم صاحب سے مل رہے ہیں اور یہ بیچ میں جا کے بولے گا عالم صاحب آیا آت... غلط پڑے ہیں مقصود یہ نہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے مقصود اس کا یہ تھا کہ لوگوں میں اپنی نمائش ہو اور ان کو نیچے دکھایا جائے تو یہ بات اچھی نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اصلاح طلب بات تھی آدمی اکیلے میں عالم کے ساتھ روم میں اس کے کمرے میں جاتا عالم صاحب آپ بہت اچھا کتاب دی مجھ کو بہت فائدہ ہوا ایسے ایسا آپ نے کہا لیکن ایک بات معلوم نہیں ہو سکتا مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو اور سننے میں غلطی ہوئی آپ ایسی ایسی آیت پڑھے آیت شاید ایسی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ادب احترام کے ساتھ پیش کیا اگر واقعی عالم نے غلط پڑھا ہے وہ عالم واقعی اچھا انسان ہے تو ضرور کہے گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میری غلطی کی اصلاح کر دی سب کا سے شاید اس وقت میں بھول گیا تھا اس لیے میں نے اس طرح سے حدیث پڑھ دی یا آیت میں پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو بعض اوقات نصیحت کرنے والے اصلاح کرنے والے نیت کی برائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے تو کہا کہ ہاں کوئی میرے میرے ایوب کا تحفہ مجھ کو دے تو اچھی بات ہے مجھے پسند نہیں ہے لیکن پسند اس اعتبار سے ہے کہ نصیحت کرنے والا کیا ہو خیر خواہ ہو خیر خواہ انسان غلطی دکھائے ہماری تو اچھا بھی لگتا ہے لیکن جو انسان دشمن ہو وہ ساری دنیا میں ہمارے ایوب دکھائے یا ہمارے ایوب دکھا کر ہم کو ذلیل کرنا چاہے نیچا دکھانا چاہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید نفرت بڑھتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رحم الله مر ان اهدا الينا مساویعنا اس لفظ کے ساتھ یہ آیا ہے ماوردی نے اپنی کتاب ادب الدین و دنیا میں اس کو روایت کیا صفحہ نمبر 241 پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے ہماری کمیاں ہماری برائیوں کا تحفہ ہم کو دے ہیں یعنی ہماری برائیاں ہم کو بتائے یہ گفٹ کے طور پر ہمارے لیے ہے. کہ کوئی آدمی دنیا کا تحفہ ہم کو دیتا ہے لیکن یہ بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو ہماری کمیاں بتائی جائیں کیوں اس لیے کہ اگر ہم, ہم ہماری کمیاں نہیں جانیں, جانیں گے انہیں میں مبتلا رہیں گے ترقی نہیں کر پائیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے تنزل ہو لیکن اگر ہم کو ہماری کوتاہیاں کمیاں معلوم ہو جائیں تو ہم مزید ان کی اصلاح کر کے ترقی کر سکتے ہیں تو یہ گفٹ ہے ترقی کے لیے سیڑھی اونچا آدمی اس کو ایسا دیکھتا ہے کوئی آدمی اگر آپ کی غلطی بتائے اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ اس نے مجھ کو ضلیل ہونے سے بچایا مزید اور غلطی پر بقا سے محفوظ رکھا اور ترقی کی سیڑھی میرے لیے بنا تو اس کا احسان ماننا چاہیے اسی لیے حیرت عمر ان کے لیے اس کے لیے دعا دے رہے ہیں رحم اللہ مرحم. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے عیوب کا تحفہ ہماری کمیوں کا تحفہ ہم کو دے نصیحت قبول کرنا یہ بہت جگر گردے کی بات ہے عام طور سے لوگ نصیحت قبول کرتے نہیں بلکہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کے دشمن بچ جاتے ہیں کون آدمی نصیحت قبول کرتا ہے اور نصیحت قبول کرنے کے انسان میں کیا ہونا چاہیے نمبر ایک عقل نادان آدمی نصیحت قبول کرتا نہیں ضد پیار جاتا ہے جاؤ اپنا کام کرو نہیں سنتا ہو لیکن ایک واقعی عقلمند آدمی ہے وہ دیکھتا ہے آپ دیکھی بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ کو فیڈ بیک لیا جائے گا آپ کا ہم کو بتائیے ہمارا پروڈکٹ کیسا ہے اس میں کہیں کوئی کمی آپ کو ملتی ہے کیا آپ فلائٹ میں سفر کریں آپ وہ لوگ بتائیں گے کہ دیکھیے ہمارا یہ ویب سائٹ ہے آپ کو اس میں سفر کرنا میں کیسا لگا آپ کی کوئی ہمارے اس سے کمی ہوئی تو آپ فیڈ بیک ہم کو دیجئے ہم کو بتائیے تاکہ ہم اور بہتر بنے جس انسان کے ذہن میں ترقی مقصود ہو وہ ایپ بتانے والے کو اپنا محسن جانتا ہے لیکن جو انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہو وہ کسی انسان کی نصیحت کو اور اصلاح کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن جو انسان یہ جانتا ہے ابھی میرا آخری اسٹیشن نہیں آیا مجھے اور اچھا بننا ہے تو ایسا انسان لوگوں کا فیڈ بیک لیتا ہے لیکن جو سمجھ چکا ہو میں تو آخری اسٹیشن پہ, پہ پہنچ چکا ہوں اس سے بہتر کون بن سکتا ہے کہ نہیں میں پرفیکٹ میرے اندر کوئی کمی نہیں ایسا انسان نصیحت قبول کرتا نہیں تو ایسا انسان عقل مندی نہیں کیونکہ انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے اعلی اعلی بن سکتا ہے انسان تو انسان جو یہ سب عقل مند آدمی ہے وہی نصیحت قبول کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں معلوم آگے عقل والا ہی آدمی واقعی عقل مند آدمی چالاک نہیں چالاک آدمی نہیں سمجھدار آدمی بہت سارے لوگ چالاکی کو سمجھداری سمجھتے ہیں چالاک آدمی سمارٹ نہیں خالی وائز جو آدمی سمجھدار ہو عقل مند ہو ایسا انسان جو حکیم ہو کہا کہ وَمَا إِلَّا أُولُ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں سمجھدار لوگ ہیں گہری سوج بوجھ رکھنے والے ہیں یسورت البقرہ آیت نمبر دو سو انتر. اسی طرح سے نصیحت قبول کرنے کے لیے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہو اللہ کے کمال کا اور اپنے عیوب کا احساس انسان کو نصیحت ماننے والا بناتا ہے جس انسان کے دل میں یہ بات ہو ہر خیر والا تو اللہ ہے ساری خوبیوں والا اللہ ہے میں میرے اندر تو کمیاں ہی کمیاں ہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایب سے پاک ہے میں تو بشر ہوں میں انسان ہوں میرے اندر کمیاں ہیں جس انسان کی سوچ یہ ہو وہ کیسے نصیحت کو نہیں مانے گا وہ کیسے اصلاح کا دروازہ بند کرے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے, وما تک کرو اللہ میں یونیب نصیحت وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے ابن کثیر نے یہی مانا اس کے کی بیان کیے ہیں میں اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا اللہ کی طرف جس کا دل لپکتا ہے ایسا انسان ہی نصیحت کو قبول کرتا ہے سورہ غافر آیت نمبر تیرہ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سید دک من یخشا وہ تجنبہ سورہ اللہ میں آیت نمبر نو دس یا دس گیارہ میں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا سید یخشا تو یہ جو نصیحت ہے نصیحت کی کتاب ہے قرآن یا نصیحت نبی کی نصیحت سید دک من یخشا نصیحت وہی قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے اللہ کا ڈر ہے وہ یہ اور اس نصیحت سے اس قرآن سے وہی اعراض کرے گا اس سے وہی دور ہوگا جو بڑا شقی ناکام و مراد ہے بدبخت ہے معلوم ہوا کہ نصیحت قبول کرنے والا وہ ہوتا ہے جس میں خوف ہوتا ہے ہلاکت کا وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے اپنے ایوب کے ساتھ بلکہ ان عیوب کی اصلاح کر کے وہ نجات پانا چاہتا ہے وہ اپنے کو کامل نہیں سمجھتا ہے بلکہ جانتا ہے کہ مجھے اور بہتر بننا ہے تب جا کے وہ انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے جو ہم نے جانی کہ نصیحت قبول کرنے والا کون ہے نصیحت قبول نہ کرنے پر صحابہ نے بھی مذمت کی ہے یعنی ان کا اچھا آدمی نہیں ہو جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے نصیحت قبول نہ کرنا اچھی علامت نہیں ہے عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ان من اکبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فیکول عليك نفسك انت تامرنی کہا کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے کہے اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اللہ کا خوف اس کو دلائے گناہ کو برائی کرنے والے ظلم کرنے والے کو فیکول عليك نفسك اور وہ جواب میں کیا کہیں اپنا اپنے اوپر دھیان دے اپنی فکر کر تو اپنا اپنا اپنے بارے میں سوچ الی کنف سکھ انتھا تو مجھے حکم دے گا تو مجھے بھلائی کرنے کے لیے کہے گا تو مجھ کو بتاتا ہے یعنی اتنا گھمنڈ اس کے اندر ہے کہ کہتا تو مجھے سمجھائے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اپنی فکر کر چل اس طرح سے ڈانٹ کے لوگوں کو وہ آدمی نصیحت قبول نہ کرے کہ بڑے گنا میں سے بڑا گنا یہ ہے کہ اللہ کا خوف کسی کو دلایا جائے اور وہ لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کی بات کو رد کرتے امام البحقی نے شعب المام میں اس کو روایت کیا ہے اور روایت نمبر سات ہزار آٹھ سو اور اس کی صنعت جید ہے تو یہ بری بات ہے کہ انسان نصیحت قبول نہ کرے اور عام طور سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نصیحت کرے اچھا نہیں لگتا خاص کر کے نوجوانوں کو ماں باپ نصیحت کریں بالکل پسند نہیں آتا کیا ان کا ہمیشہ لگا رہتا ہے بیٹا دیکھ ایسا مت کر اب جوانی کی عمر ہے پشتائے گا بعد میں ایسا ہوگا یہ تیرا صحیح نہیں ہے ایسا صحیح نہیں تھوڑا ڈسپلن والا بن جا دیکھ برائیاں چھوڑ یہ مت کر وہ مت کر موبائل میں لگا رہتا ہے نمازوں کا خیال آخری ماں باپ جب کہتے کیا آگے دیکھو یہ کوئی نہیں ملتا ہے تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں خاص کر کے لو... نوجوان نہیں مانتے نہ بعض اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں بعض اوک بس نات بند کرو تمہارا نوجوان جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں یہ بڑی بدبختی ہے انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کا بھلا چاہنے والے اور اسے نصیحت کرنے والے زندہ ہوں جس کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ایسا ہے جیسے ڈوبنے والے کو کوئی بچانے والا نہیں تو یہ خوش قسمتی انسان کی کہ اس کو نصیحت کرنے والے لوگ رہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب ہلاک ہو گئی قوم تو کہا یا کہو لقد ابلق رسالت ونصحت اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور تمہاری پوری پوری خیر قواہی بھی کی نصیحت تم کو کی ہر اعتبار سے تم کو نصیحت کی ولا کلّہ تو حبون لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ولا قلعہ تو حبون لیکن تم لوگ بھلا چاہنے والے نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے یہ صورت الاعراف آیت نمبر اناسی ہے معلوم یہ ہوا کہ عام مزاج لوگوں کا یہ ہوتا ہے وہ نصیحت پسند کرتے نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں انسان کی کا تکبر ٹوٹتا ہے اس کی بڑائی ختم ہوتی ہے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ میں چھوٹا ہوگا یہ بڑا وہ کبھی نہیں مانتا ہے تو مجھ کو نصیحت کرے گا اتنا زبردست تو اور میں چھوٹا میں ایب والا اور تو پاک میرا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں آیا آدمی فورن پرسنلی لیتا ہے اس کو آدمی کیا کرتا ہے اس کو اس کو عجیب لگتا ہے کہ میں اگر مان لیا نا پھنس گیا میں چھوٹا بن جاؤں گا میری ہائٹ کم ہو جائے گی حالانکہ انسان اگر یہ سوچے کہ نصیحت نہیں مان کے اس کی عزت کم ہو رہی ہے نصیحت مان کے کبھی عزت کم نہیں ہوتی ہے نصیحت نہیں مان کے عزت کم ہوتی ہے نصیحت ماننے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے ایک بڑے آدمی کو اگر ایک چھوٹا آدمی نصیحت کرے اور وہ کہے ہاں بات صحیح ہے آپ کی صرف اتنا بھی کہے اس کی دل میں عزت بڑھ جاتی تو آپ مان کے آدمی سوچتا اگر میں نے مان لیا تو میری عزت کم ہو جائے دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے ہر انسان سے بھول چوک ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس اپنی زندگی میں آپ نے دو رکت نماز پڑھا دی چار ر کی بجائے ظہر یاسر کی نماز تھی آپ نے دو کی بجائے چار کی بجائے دو پر ہی سلام پھیر دیا کچھ فکر میں آپ تھے جا کے آپ کھونٹے کے پاس کھڑے ہو گئے اور بالکل اس کو دونوں ہاتھ رکھ کے صحابہ دیکھ رہے چار کی بجائے دو ہی پڑھیں کسی کی ہمت نہیں بولنے کی اب ایک صحابی جن کو ذلیدین کہا جاتا تھا دو ہاتھ والا لمبے ہاتھ تھے ان کے تو کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ یا تو نماز آپ یا تو نماز کم ہوئی یا تو آپ بھول گئے بڑی ہمت کر کے اٹھے اور کہا کہ یا تو نماز کم ہو گئی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ کے عمل سے بھی نسخ ہوتا تھا تو یا تو نماز کم ہو گئی اللہ کی طرف سے چار کی وجہ دو ہو گئی تو آپ نے دو پڑھا دی یا پھر آپ بھول گئے آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے ابھی آپ کو احساس نہیں تھا تو آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی لیکن پھر آپ کو لگا کہ ہو سکتا ہے بات صحیح ہو آپ نے باقی صحابہ کو دیکھا کہا کیا کہتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کہ آپ نے دو ہی پڑھائیے دو ہی رکتے آپ نے پڑھائی ہے جب سب کی طرف سے تائید ہوئی تو آپ نے فوراً دو بچی جو رکتیں تھیں آپ نے پڑھائیں اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو آپ دیکھیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم کی تو یہ یعنی بہت بڑی بات ہے بڑا انسان ہی چھوٹے بننے کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہوتا میں چھوٹا گھبرانے کی بات کیا ہے اس کے گھبرانے... میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ نہیں مانتا تو یہ اچھی علامت نہیں ہے یہ شیطان کے صفات میں سے کہ اس کو نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ قبول نہ کرے مثار رحم اللہ کہتے ہیں مثال ابن کدام ہی کہتے ہیں کہ الماور اس کو, روایت کیا ہے. کہتے ہیں جس کسی کو میں نے نصیحت کی اس کا انجام یہی ہوا کہ پھر وہ میری غلطیاں تلاش کرنے میں لگ گیا کسی کو بھی میں نے اگر نصیحت کی بیٹا ایسا مت کر بھائی ایسا مت کر یہ کمی ہے یہ کوتا ہے تیرے اندر جب بھی کسی کو میں نے نصیحت کی انجام اس کا یہ ہوا کہ وہ میری کمیاں ڈھونڈنے میں لگ گیا لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کوئی بھی آدمی اگر آپ کو کہے کہ بھائی فلاں فلا چیز آپ کی تھوڑا دیکھ لیجیے اس میں اصلاح کر لیجیے آپ اس کو دیکھیں گے تو پہلے اس کی صحیح کر تیرے اندر دو غلطیاں ہیں یا اگر نہ بھی ملے اس وقت میں تو آدمی دیکھتا ٹھیک ہے بیٹا آج ت نے میری غلطی بتائی ہے میں بھی تجھ کو چھوڑوں گا جب تک کہ چار غلطیاں پھر آدمی اس کی توہ میں رہتا ہے تلاش کرتا رہتا کچھ تو مل جائے, کہ تو بھی میری صف میں آ کے بیٹھ جائے میں ایف تو تو بھی عبدار تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ نصیحت بھی نہیں کرتے جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے تو یہ معاشرے میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کریں کہ آپ اس کی تلاش کرنے میں لگ جائیں علامہ وسنع رحم اللہ فرماتے ہیں وہ لقد ہو جی رتھا سنن نصیحت کرنا لوگوں کو غلطیوں کی اصلاح کرنا کہتے ہیں وہ لقد ہو جی اور غلطی ماننا بھی کہتے ف ان نغالب عقی شعی انچی ان نما ید حق ان ید حق علیہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی کسی چیز میں اس کی حیثت میں یا کسی اور بات میں کوئی ایپ دیکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے بجائے اس کی تنہائی میں اصلاح کرنے کے اور خیرخائی کے ساتھ اس, کی, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کے اس کا کیا کرتا ہے مذاق ہے وہ امن نصیح تفدینی فقط ان دت ابواب <عبوابوحا> یہ تو حیات کی بات ہوئی دکھنے میں اگر کچھ ہو چہرے پر کچھ دھبا لگا ہو یا کپڑوں میں کہیں کچھ عیب ہو پیچھے کچھ داغ لگا ہوا ہو تو ہنستا ہے مذاق اڑاتا ہے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی اس کو خبردار کرنے کی لیکن جہاں تک کہ دین کی نصیحت کا معاملہ ہے اس کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا ہے دین کے معاملات میں کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا کسی اور چیز میں اس کے کوتاہی اخلاق میں کوئی کمی ہے اس پر اصلاح کرنے کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ انقلت وہ انقیلت ماں قبلت اور لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی کرے بھی نصیحت دین کے معاملات میں یا کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی بات بولے بھی خیر کی بات اصلاح کی بات کرے بھی تو کوئی قبول کرتا نہیں اس کو, کو کوئی قبول کرتا نہیں یہ حال آج کے دور میں ہو گیا تنویر شرح الجام صغیر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بری بات ہے انسان کو چاہیے کہ وہ مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح ہو اگر اس کو کوئی ایب وہ دکھاتا ہے تو اس کو قبول کر لیں اور آئینے کا دشمن نہ بن جائے اور آئینہ بھی سارے جہاں میں اعلان کرنے کی بجائے جس کی غلطی ہے اس کو بتائے نہ کمی نہ زیادتی اور خیرخاہی کا جذبہ اس کے اندر ہو نہ کہ ذلیل کرنے کا تو یہ ایک حدیث ہم نے دیکھی جو اس تعلق سے تھی اور بہت ہی پیاری حدیث ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر اٹھارہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ کے عبداللہ ابن ربی اللہ تعالیٰ ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تقریب پر صبر کرتا ہے اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان سے پہنچنے والی تقریب پر صبر بھی نہیں کرتا اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حسن صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ ترمدی میں بھی ہے لیکن امام ترمیدی نے اپنی روایت میں صحابی کا نام ذکر نہیں کیا ہے ایک صحابی سے روایت اس طرح سے کہا ہے لیکن صحابی کا نام ترمدی میں نہیں ہے ابن ماجہ کی روایت میں ہے اور وہ صحابی کون ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ابن ماجہ میں حدیث نمبر چار بتیس اور امام ترمدی میں سنن جا سنن ترمدی میں یا جامع ترمزی دونوں کہا جاتا ہے اس کو جامع ترمیزی میں حدیث نمبر دو اور دونوں کی صنعت صحیح ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں کہا کیا گیا ہے کہ لوگوں سے گھل مل کر رہنا اور ظاہر بات ہے جب ملیں گے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو تکلیف ایک دوسرے کی پہنچے گی اس پر صبر کر لینا یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ ایک انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہ رہے اور اگر ان میں آئیں اور تکلیف پہنچے تو صبر نہ کرے تو یہ لوگوں سے کٹ کے رہنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر کیا ہے لوگوں سے مل جل کر رہنا اور صبر کرنا بہتر ہے صبر نہ کرنا بہتر نہیں ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں ایک بڑا مسئلہ علماء کے درمیان میں ہے کہ افضل کیا ہے خلطہ یا عزلہ اور بعض علماء نے مستقل کتابیں بھی اس پر کتاب العزلہ وغیرہ کتابیں لکھی ہیں عزلہ کے معنی کیا ہے لوگوں سے دور کٹ کے الگ ہو جانا تنہا رہنا اور کھلتا کیا ہے لوگوں سے اختلاط مل جل کر رہنا لوگوں کے بیچ میں رہنا سماج میں رہنا، اور دوسرا کیا ہے؟ کٹ کے الگ ہو جانا، تو افزل ہے، کٹ کے رہنا یا اختلاط افضل ہے لوگوں سے مل جل کر رہنا یہ ہمیشہ سے کئی علماء نے اس میں کسی نے اس کو افضل بتایا کسی نے اس کو افضل بتایا اور مستقل تصانی بھی اس پر ہیں۔ کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں سے مل جل کر رہنا یہ کٹ کے رہنے سے افضل ہے تحفظ الحوزی میں یہ بات انہوں نے اسی حدیث کے ذمن میں کہی ہے لیکن اس میں فرق ہے اچھی صحبت اور بری صحبت اس کا معاملہ دونوں کا معاملہ الگ ہے اسی لیے ابودر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ موقف روایت ہے کہتے <سلام> امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے جد نمبر آٹھ سفا نمبر ایک پر کہتے ہیں روایت نمبر دو ہے اس باب کی کہتے ہیں کہ خیر من کہتے ہیں کہ نیک ساتھی اکیلے پن سے بہتر ہے وہ تو خیر من صاحب سو لیکن تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ اچھے آدمی کے ساتھ رہو اور برے آدمی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے رہو تو مال ہوا کہ عزلت اور اختلاط میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اختلاط کس کے ساتھ ہے یعنی کہ آدمی گھل مل کے رہے کا مطلب یہ کہ سارے آدمی فاسطین وجار کے ساتھ رہے جو نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں میوزک سے لے کے گانے بجانے ساری چیزیں کرتے ہیں اور فلمیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں بے حیائی کی باتیں اور کام کرتے ہیں نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلا رہے لیکن ایک آدمی اکیلا رہے اور اہل علم کی صحبت وہ حاصل کر سکتا ہے اچھے سماج میں لوگوں کے ساتھ دیندار لوگوں کی صحبت اس کے لیے میسر ہے تو پھر تنا رہنا اچھا رہیے کیوں اس لیے کہ ان کے ساتھ رہے گا ان کے اوصاف ملیں گے اسی لیے اطار کے ساتھ میں رہنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یا تو وہ اتر دے دے, دے گا یا پھر اس کی خوشبو سے تجھ کو فائدہ ہوگا یا تو اس کے ساتھ رہ کر اس کی خوبیاں تیرے اندر آئیں گی اگر نہیں بھی آئیں اس کے اچھے اوساف تیرے اندر نہیں بھی آئیں تو اس کے اچھے اوساف کی وجہ سے اس صحبت کی لذت تجھ کو نصیب ہوگی جو یعنی اس کے اچھے اثرات ہیں اس کے اس کے اچھے اخلاق ہیں تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اختلاط اور عجلت میں یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنا یہ نہیں کہ بری صحبت آدمی اختیار کرے اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونا یا لوگوں سے ریزرو رہنا اس میں بہتر کیا ہے لوگوں کے ساتھ زیادہ کھلنا یا نہیں کھلنا کیا قاعدہ اس میں ہے یونس ابن عبد الصدفی کہتے ہیں سمیت تشاف ایا یا خول میں نے امام شافی رحم اللہ کو کہتے سنا یا یونس اے یونس القباد انناسی مقصب لوگوں سے بالکل ریزروڈ رہنا زیادہ ان سے کھل کے بات نہیں کرنا ایک دم ہاں اپنے آپ کو بچ بچا کے رہنا ان کے ساتھ میں ان سے انقبا انقباد یعنی ان سے اپنے آپ کو کھینچے کھینچے رہنا کہتے ہیں کہ القباد عن اناسی مقصب ات اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے جو آدمی لوگوں سے گل مل کے نہیں رہتا ہے اور لوگوں میں ایک دم ریزرو رہتا ہے تو ایسے انسان سے لوگ کیا کرتے ہیں ان سے دش... اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ بہت گھمنڈی ہے ہم سے بات بھی نہیں کرتا ہے گنے چونے الفاظ میں بولتا ہے اور ایک دم ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا ہے تو اگر ایسا انسان رہے لوگوں کے ساتھ یہ سب حسر ہے اور یہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے تو اگر ایک دم ریزرو رہتا ہے انقبا اس کو کہیں گے تو ایسا انسان لوگوں کو اپنا دشمن بناتا ہے کیونکہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ بہت گھمنڈی ہے لیکن وسا توجل قرآن کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت ہی فری ہو جائے ہر ایک سے فری رہتا ہے تو اس کے کئی ایسے لوگ دوست بن جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے آدمی کھل کے رہے تو ایسے آدمی کیا کرتا ہے بہت زیادہ فری ہونے کی وجہ سے برے لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں برے لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں فکم بلکب <وَالْمُنْبَسِط> کہتے تو تو ان دونوں کے درمیان بند بہت ریزورٹ بھی مت رہیں اور بہت کھل کے بھی مت رہے جہاں جیسا موقع ہو ویسا رہے یعنی کہ ہر ایک سے آدمی کٹ کے رہے یا ہر ایک سے آدمی جڑ کے رہے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے تو یہ بہت حقیمانہ اصول ہے جس کو زندگی میں یاد رکھنا چاہیے تو خلیت العولیا میں یہ بات مروی ہے جلد نمبر نو سفا نمبر ایک پر عزلت کی فضیلت بھی بعض روایت میں آئی ہے لوگوں سے کٹ کے رہنا مثال کے طور پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل اللہ ایو ناس افضل کہا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن فی سبیل اللہ بے نفسی ہی و مالی وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی جان و مال سے کالو تم ممن کا اس کے بعد کون کالا مکم فنشن واسا من, ش... مِنَ, مِن شرری وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے پہاڑ کی گھاٹوں گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو وہ سمن شرری اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کے رہتا ہے ایسا مومن اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھتا ہے امام البخاری نے کتاب الجہادی وسیئر میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو سو اور کتاب امام مسلم نے کتاب المورا میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی پر اس کو روایت کیا ہے الفاظ بخاری کے ہیں اس حدیث پر باب امام بخاری کا کیا ہے امام البخاری کہتے ہیں بابن المن خلّہ تنہائی برے ساتھیوں سے راحت ہے تنہائی کیا ہے برے ساتھیوں سے راحت ہے ان سے راحت ملتی ہے جب آدمی برے معاشرہ بگڑ گیا ایک دم معاشرہ بگاڑ اس میں عام ہو گیا ہے بے عام ہے اور بہت برائی عام ہے ظلم ستم عام ہے تو ایسے برے لوگوں سے بچنے کے آدمی تنہائی اختیار کر لے تو اس کو راحت ملتی ہے تو امام البخاری نے یہ باب اس حدیث پر قائم کیا ہے اسلت سے واقعی مقصود کیا ہے کیا ہونا چاہیے بس الگ رہے انجوائے کریں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان خેર مال الرجل المسلم الغنم لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک مسلمان کی سب سے بہترین پراپرٹی اس کے اس کی بکریاں ہوں گی یا اس کے چوپائے ہوں گے یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر کہتے ہیں کہ وہ اپنے یعنی جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا جہاں پر بارش بہ, یا بارش جہاں بہتر ہوتی ہے جہاں پر زیادہ اچھی طرح سے پیداوار ہوتی ہے گھاس زکتی جانور کھا سکیں یفر ربیدین ہی من الفتن یہ جملہ یاد رکھ کا ہے کہ ایک دور آ جائے گا کہ انسان کے پاس بہترین چیز اس کے چوپائے ہوں گے لیکن ان کو پہاڑوں پہ چلا جائے گا یا وہاں جہاں بارش اچھی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہی وہاں زندگی گزارے کیوں گیا ایسا کہا یفر ربیدین ہی من الفتن اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے وہ فرار ہو جائے گا یعنی اپنے دین کے ساتھ وہ چلا جائے گا فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خصوصاً سیاسی فتنے جبکہ مسلمانوں میں جان و مال کی یعنی ایک دوسرے کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کا مزاج اہم ہو جائے گا سول وار کے حالات ہو جائیں گے ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا پارٹی بندیاں ہوں گی اور ایک دوسرے کو لوگ قتل کرنے لگ جائیں گے امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6495 پر اس کو روایت کیا ہے تو ایک انسان کے لیے چوائس اس میں ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے عزرت زیادہ بہتر ہے یا اس کے لیے لوگوں سے اختلاط بہتر ہے حالات کے اعتبار سے یہ چیز بدلتی ہے اس تعلق سے شیخ ابن الفیمی رحم اللہ کی بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ شیخ محمد ابن صالح ابن فہمی رحم اللہ فرماتے ہیں عزلت خیر انکان فی اختلاط شر وفتنة فی الدین عزلت بہتر ہے اگر تنہائی بہتر ہے اگر لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہنے میں انسان کے لئے شر کا اندیشہ ہو اور دین میں فتنے کا خوف ہو وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ أَنَّ الْإِخْتِلَاطَ وَالْخَيْرِ ورنہ کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا یہی خیر ہے یختال انساناسی معروف ہی انسان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ رہے سماج میں رہے ملتا جلتا رہے لوگوں سے اور بھلائی کا حکم کرے برائیوں سے روکے یدو الحق لوگوں کو حق کی طرف بلائے یو بین و اور لوگوں کو سنت واضح طور پر لوگوں کے سامنے سنت کو بیان کریں بہادا خیر کہتے یہ زیادہ بہتر ہے لاكن صبری عزرت لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ اس سے عاجز ہو جائے آ, صبر کرنے سے عاجز ہو جائے وہ صبر نہیں کر سکتا ہو اور فطریں بہت زیادہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایسے انسان کے لیے عزلت زیادہ بہتر ہے عضلت سے مراد لوگوں سے کٹ کے تنہا رہنا تو اس حدیث سے یا یعنی یہ باتیں ہی ملتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ سماج میں رہے موسا علیہ السلام کو آپ دیکھیے کتنا ہے بنی اسرائیل نے چھوڑ کے چلے گئے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ چھوڑ کے لوگوں کو گئے کسی پہاڑ پر جا کر آپ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نہیں ود کرسما ربی الہی تبدیلا کی شرح کرتے ہوئے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان رہے امبیا کا طریقہ یہی ہوتا ہے لہذا امبیا کا طریقہ افضل ہے کیا لوگوں کے درمیان رہنا ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا اور اپنی طرف سے جو خیر ان کو پہنچا سکتے ہیں پہنچانا لیکن جو آدمی کمزور ہو اور فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اس کو اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے اپنی جان کو اپنے مال کو یا اپنے دین کو تو ایسی صورت میں وہ تنہا رہ سکتا ہے اپنے آپ کو بچا کے رہ سکتا ہے تو یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے میں چاہتا ہی تھا کہ آخری حدیث بھی ختم ہو جائے لیکن آج اتنا وقت نہیں ہمارے پاس انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آخری حدیث جو اس باب کی ہے اس کو مکمل کر کے پھر آگے کا باب اگلا باب شروع کریں گے ابو الحاد و لکن. شیخ محترم فرمائے اور اور لوگوں کے ساتھ گھر مل کر کے رہنے کے تعلق سے جو تفصیلی گفتگو کی ہے اس تفصیل کو ہم سب لوگوں کو جاننے اور اس کو عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نائ فرمائے اور جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ ایک حدیث اس باب کی رہ گئی ہے اس حدیث کے بعد ایک نیا باب شروع ہوگا انشاءاللہ ان شاء باب ذکر و دعا ذکر اور دعا کا باب جو ان اگلے جمعہ سے اس کی شروعات کی جائے گی ہماری یہی گزارش ہے جیسے آپ لوگ ابھی تک اس پروگرام میں شرکت کرتے رہے ہیں اس سے شرکت کرتے رہیں اور یہ قیمتی باتیں شرف صحیح کے فہم اور عقید اور منہاس کے مطابق جو آپ لوگوں کے یہاں سے ملتی ہیں خود انہیں حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی پوشش کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی زیادہ زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ خیر عام ہو بھلائی عام ہو اور سلب سالین کا منہج اور ان کا عقیدہ اور ان کا راستہ عام ہو اور تاکہ لوگ صحیح طریقے سے کتاب اللہ اور صنعت رسول کو سمجھیں ہماری ہی آپ لوگوں سے میسا گجارت رہتی ہے اور جیسا کی شروع میں رام کیا گیا تھا اور اسکرین پر بھی بتایا گیا کہ آنے والا جو ہمارا پروگرام وہ ان شاء اللہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چار سے پانچ پینتالیس تک یعنی سات پانچ سے آٹھ پندرہ ہندوستان کے ٹائم کے مطابق یہ نو اور سولہ ستمبر کوئی کی جو ہے ٹائمنگ ہے اللہ رب العامن ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دامین اور اذان ہو گئی ہے جبیل میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے اور ان اللہ اگلے درس میں فی الحال لوگوں سے ملاقات ہوگی ذاک اللہ خیر وبارک اللہ فیکم و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ